والسلام وسلام يا رسول الله تو السلام علیکل وانا علی کاف ہاب حبیب وا علی وا شاب حبیب افلاط السلام عید نبی اماطوس علیکم وائنا علی کاف ہاب نورا علی کا وا شا نور الله وعلى آلك رمضان المبارک کے سلسلے استقبال رمضان کے ضمن میں جو ہوتا ہے کہ نوی شب کو اس کا آٹھواں حصہ اس میں آپ کو وزیر مدنی چینل ویلکم ہے خوش آمدید ہے اہلن و سہلن و مرحبن اللہ اعض وجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجل اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مبارک ایام اور ساعتوں میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق ہے رفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل کرم سے اپنے فضل و کرم سے وہ دن جب ہمیں نیچوں کی شدید ترین حاجت ہوگی انہیں زیادہ نجات بنائے اور زیادہ آخرت بنائے آپ رمضان کی جس گھڑی جس تاریخ اور جس لمحے میں رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو وجل آپ کو بھی رمضان کی ان برکتوں سے خوب خوب حصہ آتا فرمائے ہمیں بھی اس دعا سے مالا مال فرمائے چلیے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں آپ نے آپ میں سے اکثر نے ہیرا دیکھا یا اس کا تذکرہ تو شاید سب نے ہی سنا ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ ہیرا جو ہے یہ قدرتی طور پر پائی جانے والی جو سب سے سخت ترین چیز ہوتی ہے نا یہ یہا ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہیرے کو ہیرا ہی کاٹتا ہے کیونکہ ہیرا جب نکلتا ہے تو یہ تراشیدہ فارم میں نہیں ہوتا اور ایک دلچسپ بات یہ بھی بتا دوں کہ کیمیائی طور پر کیمیکلی اسپیکنگ کوئلے اور ہیرے میں کوئی فرق نہیں ہے کوئلہ بھی کاربن ہے ہیرا بھی کاربن ہے ہے نا مزے کی بات ہے لیکن جب جو کاربن ہوتا ہے نا کوئلہ بہت زیادہ پریشر پر بہت زیادہ پریشر پر زمین میں بہت طویل عرصے تک دبا رہے تو اتنا پریشر برداشت کر کر کے یہ ہیرا بن جاتا ہے تو یہ ایک یعنی سمجھ لیجئے تمثیل بھی ہے کہ جو شخص مشکلات کا مردانگی کے ساتھ سامنا کرے تو انشاءاللہ وہ کوئلہ ہو تو ہی بن جائے گا خیر یہ تو زمین تذکرہ آ گیا تو ارض کر رہا تھا یہ کہ جو ہیرا ہوتا ہے یہ نا تراشیدہ شکل میں ہوتا ہے اور نہ تراشیدہ شکل میں اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے اور اس میں جاسبیت اور حسن بھی وہ نہیں ہوتا اور شاید اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم یعنی جوہری ہی اسے پہچانے تو پہچانے ہم اگر ہم دیکھیں گے تو ہم تو بولیں گے ہم پتھر اور آم اس میں اتنا فرق بھی ہم نہ کر سکیں لیکن جب ہیرا تراشا جاتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ بہت ناپ تول کر اس کی تراش خراش کی جاتی ہے کیونکہ تراش خراش میں وزن تو کم ہوتا ہے انڈرسوٹ سی بات ہے کہ آپ کاٹیں گے تو ہیرے کا جو کچھ حصہ ہے وہ تو الگ ہو جائے گا تو وزن کم ہو جائے گا سکڑ جائے گا ہیرا اس کے بہت سوچا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے تراشا جائے کہ اس کے حسن میں اضافہ ہو جائے چمک دمک میں اضافہ ہو جائے تو یہاں بنیادی مجھے جو مدنی پھول عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہیرے نے تو ترشنا ہے تراشنے کا فن بھی موجود ہے لیکن میرے کسی میرے جیسے کسی اناڑی کے ہاتھ میں دے دیا جائے ہیرا اور ہیرے تراشنے والا جو قلم ہے یا جو مشین ہے اس پہ مجھے آپریٹ کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے کہ اب آپ اس پہ تجربہ فرمائیے تو کیا کروں گا میں سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جب میں اس پہ تجربہ کروں گا تو بہت زیادہ چانس یہ ہے کہ میں اس ہیرے کو اس طرح سے تراشوں خراشوں کہ نہ صرف اس کی چمک دمک تو کیا اس میں پیدا ہوگی بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں اس کو ضائع ہی کر بیٹھوں ہوتا ہے نا کیونکہ مجھے اس ہیرے کو تراشنے کا علم نہیں ہے میں اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاؤں گا مجھے کوئی اس طرح کا ایکسپیرئنس نہیں ہے سین افس ہی ان ایٹ سلف ہیرا بہت قیمتی ہے مگر جو میرا طرز عمل ہے یہ درست نہیں ہے میری پلاننگ میرا ہینڈل کرنے کا طریقہ میرا علم یہ ٹھیک نہیں ہے رمضان المبارک جہاں بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے اخروی لحاظ سے چھما چھم رحمتوں کی برسات ہے نہ جانے کیسے کیسے انعام و اکرام لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں رحمت الہی کیا کیا نوازشات کر رہی ہے یہ سب اپنی جگہ پر مگر اس کے دنیاوی منافع بھی کم نہیں ہیں جی ہاں بہت زیادہ بینیفٹ ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم ہماری مثال اس آپریٹر کی طرح ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ جسے ہیرا تراشنا نہیں آتا جسے پتہ نہیں ہے کہ ہیرا کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی ایسا کٹ لگاتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق کہ جس کی وجہ سے اس کی چمک دمک منافع کی جو چمک دمک ہے فائدے کی جو چمک دمک ہے یہ مان پڑ جاتی ہے اور بعض صورتوں میں تو کوئی ایسا کٹ لگا دیتا ہے کہ جو ہے نا وہ نفی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے چمک دمک کیا ہوگی نفی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے میں دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں دنیاوی منافع کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں اخروبی لحاظ سے تو ہمارے ہاں بات ہوتی ہی رہتی ہے تو اس میں وہ پھر دوش ہیرے کو نہ دے قصور جو ہے نا ہیرے کا نہ ٹھہرائے اپنی ہینڈلنگ کا اپنے علم کا اپنی جو معاملہ فہمی ہے علم دین کے حوالے سے جو اس کی کمزوری ہے اس سے قصوروار وہ ٹھہرائے اور اس سوچ کے ساتھ جب وہ کام کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوششیں کرے گا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے بعض لوگ ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ قبض اور نہ گیس کی شکایت ہو گئی ہے وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے قبض اور گیس کی شکایت نہیں ہوتی ایسوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ عموماً ساحلی اور افطاری میں اب یہ میں انشاءاللہ چند چیزوں کا بیان کروں گا کہ ہم کون سا کٹ غلط لگا دیتے ہیں جس سے ہمارا ہیرا جو ہے نا وہ اس کی چمک دمک کمزور پڑ جاتی ہے یہ سمجھنا ہے ہمیں تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں لکھا یہ ہے کہ ایسے لوگ سہری اور افطاری میں چٹ پٹی اور مسالے دار بہت زیادہ مسالے دار قسم کی غذائیں استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ جو ہے نا کیفیت ہو جاتی ہے اور پھر یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ ریشے دار جو غذا ہوتی ہے فائبر والی وہ استعمال نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ان غذائی بے احتیاطی کے سبب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے خوب مطلب یعنی کڑھائیاں بنیں گی اور نہ جانے اور بھی کیسے کیسے مسالے دار مرغم غذائیں جو ہمیں آرڈر پر چاہیے کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے دسترخوان سجے تو پھر مزہ تو آئے نا اور ہے کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے کہ دسترخوان بھی شاندار ہونا چاہیے کئی کلومیٹر لمبا دوربین سے لے کر دیکھیں ہم یہاں سے لے کر وہاں تک خوان ہی سجے ہوئے تو اور اس میں ہوں بھی پھر یعنی یہ چٹپٹے اور مسالے دار چیز تو پھر یہ سائڈ افیکٹ ان چیزوں کا ہے یہ امپیکٹ اس کا ہے نہ کہ روزے کا حل حل یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ سادہ غذائیں استعمال کرے اور پانی زیادہ پیے شہری اور افطاری میں پانی کا سیال چیزوں کا لکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کرے بے چھنے آٹے کی روٹی استعمال کرے اور وہ خوراک لے جس میں فائبر ہو ریشہ ہو آ, تو ان شاء اللہ تعالیل وہ پھل اور غذائیں استعمال کرنے سے اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا وہ رنگت ان کی زرد سی پڑ جاتی ہے انہیں بعض اوقات جو ہے نا وہ بے ہوشی سی محسوس ہوتی ہے دوپہر کے بعد عموماً یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں روزے کے اندر اور جو ہے وہ مطلب گری گری سی طبیعت ہوگی بلڈ پریشر سا کم سا ہو جائے گا تو ایسے شخص کی ریزن کیا ہوتی ہے ایسے شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عموماً یا تو نمک کا استعمال کم کرتا ہے یا نمک والی چیزیں نہیں کھاتا بالکل بھی نہیں کھاتا یا کم کھاتا ہے اور دوسرا ایک اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ لکوڈ چیز جو ہے سیال چیزیں مثال کے طور پر شوبے والا سالن نہیں کھائے گا کھائیے گا ہی نہیں پسند ہی نہیں ہے اس کو پانی بھی یہ کم پیے گا کیونکہ بوٹیوں پہ زیادہ زور ہوگا مثال کے طور پر اور نمک کا بھی استعمال اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تو پھر اس طرح کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ دوپہر کے بعد اس کی یہ کیفیت ظاہر ہو تو وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جو ڈائٹ پلان ہے یہ درست نہیں رکھا یہ تو عام حالات میں بھی روزے سے ہٹا دیجیے رمضان شریف کو ہٹا دیجیے عام حالات کے اندر بھی اگر کوئی شخص اس طرح سے کھانے کھائے تو ایک مخصوص وقت کے بعد اس کا اثر تو ظاہر ہو گئی نا اور عام طور پر یعنی ہماری اکثر بیماریوں کی جڑ جو ہوتی ہے یہ ہمارے میدے پر جا کر ختم ہوتی ہے بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ جو میدا ہے نا یہ گویا ایک ہاؤس کی طرح ہے اور اس میں سے جو نہریں نکل رہی ہیں نا یہ نہریں نکلتی ہیں روحانی لحاظ سے بھی اس کا اس پر کلام کیا ہے اور طبیب بھی جو اطبا ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں تو اگر کوئی اپنی غذا بالکل درست کر لے علاج بالغذا تو بالکل ایک پوری فیلڈ ہے اپنی غذا کو درست کر لے تو انشاءاللہ شاء صحت کو کافی حد تک وہ کنٹرول کر سکتا ہے بعضوں کو سربت کی شکایت ہوتی ہے یا روزے میں سر درد ہو جاتا ہے آدھے سر کا درد ہو جاتا ہے یا پورے سر کا درد ہو جاتا ہے تو ان کا لکھا متلی کسی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات افطار کے ٹائم پہ ہوتی ہے یا افطار کے بعد ہوتی ہے قید کسی اس طرح سے کیفیت بنتی ہے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عموماً یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کیفین ملے مشروب پینے کے عادی ہوتے ہیں یعنی کافی پینے کے بہت زیادہ عادی ہوں گے چائے پینے کے بہت زیادہ عادی ہوں گے تو یہ اتنی زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ کیسیات پیدا ہوتی ہیں تو ان کا حل یہی ہے کہ یہ کیفین ملے مشروبات جو ہیں ان کو کنٹرول کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ اٹن یہ کیسیات بھی درست ہو جائیں گی اچھا اب ایک اور ہے اس کی علامتیں سن لیں پھر ریزن بتاتا ہوں وہ کیا ہے کہ توجہ مرکوز نہیں ہو رہی ہے یار توجہ نہیں ہو رہی کام پہ فیصلہ کرنے پہ یار معاملہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا فوکس نہیں کر پا رہا میں روزے میں کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی ہے اچھا بازوں کو کپ کپاہٹ کا سا جو ہے نا احساس ہوتا ہے کوئی یعنی مشقت والا کام جو ہے ورزش ٹائپ والی جو چیز ہے اس کے لیے اپنے آپ کو نہ اہل پاتے نہیں بھائی یہ ہے یہ نہیں کرواؤ اور سر درد بھی ممکن ہو سکتا ہو ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو اگر ایسی کیفیت آپ کی ہیں یا محسوس آپ کی ہیں تو یہ غور کر لیں کہیں آپ میٹھے کھانے کی شوقین تو نہیں ہیں بہت اور خوب پھیمیاں اور کھجرے چل رہے ہوں رمضان شریف کی سحری میں اور استار میں بھی آپ مٹھائیاں اور دیو چیزیں نہ چھوڑتے ہوں کسٹرڈ بھی آپ کو چاہیے اور فروٹ چاٹ بھی میٹھی بننی چاہیے خوب تو جو زیادہ مٹھاس کا استعمال کرتا ہے اگر اسے شوگر نہیں یہ اس کی بات ہے شوگر نہ ہونے کے باوجود بھی یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو لکھا ہے کہ ایسا شخص جو ہے یہ چیک کر لے اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مٹھاس کا زیادہ استعمال تو نہیں کرتا تو حل یہی ہے کہ ساحلی اور افطاری میں بیجا مٹھاس کا استعمال سے گریز کیا جائے اور متوازن اور اعتدال والی غذائیں استعمال کرنا ہی اس مسئلے کا حل ہے اچھا سینے کی جلن ہو رہی ہے اور یعنی پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے سینے میں گویا کہ آگ سی محسوس ہوتی ہے تو اگر آپ کو روزے میں ایسی کیفیت ہوتی ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا بھی سبب بہت زیادہ مرغن اور مسالے دار غذاؤں کا استعمال ہے تو رمضان کی اس اوپرچونیٹی کو اپنی ڈائٹ پلان کو بھی درست کرنے کے لیے استعمال کیجیے اس نیت کے ساتھ کہ اچھی صحت کو پا کر عبادت پر قوت حاصل کریں گے خوب خوب سنتوں کی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ از خدمت کریں گے رب ربطل کے دیے کہ کو خوش کرنے والے راضی کرنے والے کاموں میں اس کی دی ہوئی طاقت کو صرف کریں گے مسلمان کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتا ہے کہ اگر اسے نعمت ملتی ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے اور اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کر کر اجر کماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وجل ہمیں اپنی صحت جیسی عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے اسے مزید اعلیٰ آخرت کی نعمتیں کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دیں السلام علیکم وبرکاتہ الحمد علی علی اللہ کیسا حبیب الحمدللہ رب للہ مرحمہ آپ سنائیے کیسے ہیں الحمد للہ موضوع چل رہا موضوع ہے کہ بعض اوقات روزے میں ہمیں اس طرح کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں جس میں ہماری بعض اوقات غذائی بے احتدالیوں کو دخل ہوتا ہے اور بعض کل کم علمی کی وجہ سے یا معلومات نہ ہونے کی بنا پر توجہ نہ ہونے کی بنا پر ہم شاید اس طرح سے منسوخ کر دیتے ہیں یا روزے میں میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ روزے میں کیفیت ہوتی ہے وہ شاید روزے میں کی کیفیت نہیں ہوتی وہ فلاں چیز کھا لینے کی وجہ سے یا فلاں عادت اختیار کرنے کی وجہ سے کیفیت ہوتی ہے تو ان چن چند چیزوں کا بیان کیا مثال کے طور پر کہ سینے میں جلن کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا شخص مسالے دار اور مرغن غذائیں زیادہ استعمال کرتا ہے اگر اس کو کپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے مٹھاس یعنی وہ کثرت یعنی کو محنت مشقت کا کام کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے تو ایسا شخص دیکھ لے کہ وہ شہری اور ساری میں مٹھائی اور مٹھاس کا زیادہ استعمال تو نہیں کرتا مگر غلامہ ایسا لگتا ہے کہ جی جی ہم کچھ اس طرح کے لوگ بنتے جا رہے ہیں اگر ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہو تو ہم اس نقصان پہنچنے میں اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کے بجائے ہم خارجی معاملات پر غور کرتے ہیں کہ یار یہ نقصان پہنچا ہے یہ کس کی وجہ سے پہنچا ہے ایسا کو لگتا ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ جو ناکام اور یعنی ان پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک بنیادی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی تلاشنے کے بجائے اور اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کے بجائے الزام تراشی والا ان کا نظام مثال کے طور پر آپ سیڑھی سے اترتے اترتے گر پڑے تو گر پڑے تو گھر والوں نے کہا کیا ہوا تم نے دیر کر دی میں جلدی اتر گیا تم نے دیر کی جلدی اترا جلدی میرا پاؤں سلیپ ہو گیا تو وہ اس کی دیر کرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں سلیپ ہو گیا میں تو بالکل صحیح تھا کسی سے ٹکرا گئے تو گئے تو ڈائریکٹلی ہم اس کی غلطی بتائیں گے انداز دیکھتا نہیں الگ ہو سکتا ہے یا غلطی اپنی ہو ہم ہی رونگ سائڈ پہ ہوں ہم ہی رونگ سائڈ پہ بلکہ تجربہ بھی یوں ہے کہ یعنی اگر درست سمت پہ جانے والا درست سمت پہ جا رہا ہے اور وہ یعنی غلط سمت پہ آنے والا غلط سمت سے آ رہا ہے اور دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو بالکل ڈھٹائی سے غلط سمت والا بھی اس کو یوں ہی دکھے گا یہ اس کی ویڈیو ابھی دکھائی جو اس ویڈیو پر ہم اپنا جو موضوع ہے جی جی اس ویڈیو پر ہم اپنے موزوں کو لے کر چلتے ہیں ذرا ویڈیو دکھائیے ہوگا نا چاہتے اس نے ویڈیو چلا دی کے لیے مضبوط ہو جائیں گے ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہے یو ٹرن آپ کی سہولت کو ملحود خاطر رکھ کر بنایا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کا درست استعمال نہیں کریں گے تو نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ ٹریفک جام ہونے کی صورت میں دوسروں کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے آپ باشعور شہری ہیں اپنے عمل سے ثابت کریں ٹریفک قوانین کا احترام ہر شہری پر لازم ہے اب یہ یوں سمجھیے کہ جب ہم, ہم کبھی فیدان مدینہ سے گھر جانا ہوتا ہے نا جی جی تو اس سے یہ فیدان مدینہ سے یوں نکلے یوں جائیں گے ٹھیک ہے <laughs> جاتے ہی ادھر ایک یو ٹرن یو ٹرن ہے اب یہ یو ٹرن جو ہے نا جی اب جو بھی انتظامیاں کی اپنی مینٹلٹی ہو میں اس میں مجھے اس پر تو پتہ نہیں ہے تو اب یہ جو اب یہ یو ٹرن ہوا ٹھیک ہے ٹرن ہونے کے بعد اس کی جو فٹ چل رہی ہے یہ یہاں ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور روڈ کراس کر کے بعد گلی یہاں ہے گلی سامنے اور وہ تھوڑا سا آگے آگے ختم ہو رہا ہے اب جس نے یہاں جانا ہے صحیح ہے سامنے گلی میں اب وہ بولے کہ نہیں میں ادھر رکوں گا رکنے کے بعد میں یوں جاؤں گا کیونکہ یہ گلی میری سامنے ہے یہ پورا ٹریفک فلو ہے نا یہاں سے مین روڈ ہے مین روڈ ہے ٹریفک فلو ہے حالانکہ یہ ہے یہ ہے کہ یہ آگے جائے اور آگے جا کر راؤنڈ اباؤٹ سے گھوم کر یہ آ جائے اور پھر اپنی گلی میں یہ جا سکتے ہیں لیکن یہ اتنا راؤنڈ اباؤٹ گھوم کر کون جائے گا تو یہ یہاں سے اب جیسے یہاں سے نکلیں گے نا تو یہ ادھر سے جو گاڑی آ رہی ہے کیونکہ یہ جب ٹرن کر رہا ہوگا نا ٹھیک ہے تو ٹرن کرتے ہوئے اس کے لیے دو تین چیزیں یا تو ٹرن کرتے ہوئے یہ یوں دیکھے گا تو فٹ پاس سے لگے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ فٹ پاتھ کراس کر کے جاتا ہے اگر یہاں سے گاڑی آ رہی ہے تو یہ اس کو لگ سکتی ہے درست یہ دو تا چیزیں اگر اس کو لگ گئی تو وہ اتر کے بولے اندھا ہے صحیح دیکھتا نہیں ہے چلانی نہیں آتی ہاں تو نکلتے گاڑی اچھا یہ جو جو آپ نے غلطی تھوپنے کا جیسے ہماری بات چلی نا تو یہ ہمارے عموماً اس طرح کا ہوتا ہے اب یہ پورا یوں کراس کرتا ہوا یوں گھماتا ہوا پھر یہ یہ کرتا ہوا آدھا پولیس والا خود بھرا ہوا ہے اور یہ مطلب یہ سارے وہ اپنے مطلب فنکاری کرتے ہوئے یہاں سے گزریں گے جب یہاں سے گزریں گے تو ٹریفک بھی جام اور روڈوں کو تقریب ہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ہونے کے بعد آخر یہ دیکھیں یہ ونوے طور کر جا رہے ہوتے ہیں اصل تھوڑا سا ہوتا ہے تحمل ہونا چاہیے اور بات وہی ہے کہ ہماری تعلیم کی کمی ہے ہماری تربیت کی کمی ہے اگر ایسی چیزیں ہمیں ہمارے تعلیمی اداروں میں صحیح معنوں میں سمجھائی جائیں سکھائی جائیں بتائی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کے ان چیزوں کو سمجھیں دوسرا ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ ٹریفک کا جو ڈرائیونگ کا جو لائسنس ہے وہ بگیٹ ٹیسٹ کے ملتا ہے اچھا اگر کوئی بہت جذبے والا چلا جائے گا میں ٹیسٹ دے کر ہی فارغ ہوں گا تو اس کو ٹیسٹ فارغ کرے گا کون ٹیسٹ اس کو پاس کون کرے گا مطلب میں تو بات نہیں کرتا نارمل بات کر رہا ہوں ہنڈریڈ پرسینٹ کون پاس کرے گا ڈیفینےٹ اس کو وہ فیل کرے گا اچھا یہ صرف ہمارے ملک کی کہانی نہیں ہے हुँ, हुँ. چند ایک ملک ہیں جہاں پر لائسنس ٹریفک ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرنے کے جو پرنسپلس اور اصول ہیں ان پر کسی حد تک پابندی ہو رہی ہے ادروائز کئی ممالک کا مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ بھی کہ وہاں پر ڈرائیونگ لائسنس لینا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے صحیح. اور آپ کو نارمل پاس کرتے بھی نہیں ہے جب تک آپ رشوت دے کر نہ یعنی یہ یہاں بھی Allah ہے Allah ہمارے یہاں بھی ہے یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا اور یہ کہیں اور بھی ہے اچھا اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی جو بھی شخص ہوگا نا دیکھیں وہ نکلے گا تو اس کا واسطہ روڈ سے بہت پڑے گا اور اگر آپ روڈ سینس پیدا کر دیں گے روڈ کے قوانین پر عمل کرنے کا ذہن لوگوں کو اور اس کی تربیت آپ کر دیں گے تو آگے آنے والے قوانین پر عمل کرنے کے جذبے کو بھی بڑھایا اور اس پر کاغذ کیا جا سکتا ہے غلام ایک شخص گیا ہی نہیں ہے ڈرائیونگ اسکول وہ لائسنس آفس کے اندر گھر بیٹھے اس کو لائسنس مل جائے, جائے گا اس نے تو بات فون کرنا ہے آدمی تو نہیں نا نظر آتا کہ نابینا ہے بازوں کا دیکھنے میں تو صحیح ہوتی ہے لیکن نابینا ہوتا ہے اب اسے فوٹو کھینچا فوٹو کھنچانے کے بعد بھیج دیے نہ کوئی ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے اس قوم کو کون متوین لوگوں کون سمجھائے دوبارہ میں عرض کر دوں کہ ایماندار اور اچھے لوگ نہیں ہوتے ادارے میں ایسا نہیں ہے لیکن بدیانت لوگ بھیڑے بھی ہوتے ہیں بہت ٹھیک ہے اچھا بات ہم آگے بڑھائیں مجھے یاد آ گیا مگر چار کے نازی نے کل بھی آپ کو تین سوالات دیے تھے لیکن آخر میں دیے تھے اب ابتدا میں دے رہا ہوں تین سوالات آپ نوٹ کر لیجیے اس کے جوابات ابھی اسی وقت آپ دے دیں امیر سنت جب تشریف لائیں گے مدری مذاکرے میں اسے قبل دے دیں یا دے دیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے یا واٹس اپ کے ذریعے جس ذریعے سے بھی آپ یہ اپنے وہ دیں گے جوابات ایک ہی میسج کے اندر ون ٹو تھری ایک دو تین کر کے آپ جواب لکھ دیں گے ایک ہی میسج کے اندر آپ کے تینوں جواب ہوئے اور تینوں درست ہوئے تب ہی آپ کو قور اندازی میں لیا جائے گا اور پاس کامیاب ہونے والے کو انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا یہ ناظرین کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے پہلا سوال دل تیار ہے کوپی کلم تیار نہیں میں یہ مجھے جی جی بولنے بیچارے پیچھے سے سرکار آپ کو نہیں عرض کر رہا ہوں میں مزید ناظرین برس کر رہا ہوں جی تیار کوپی قلم لے لی آو ہوگا جی جی میرے گھر کا پتہ ہے ایسا بچیاں دوڑتی ہیں اللہ اللہ اللہ ہاں وہ لے لیں تیار کر لیں تو ہر گھر میں کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہوگا نہیں نہیں نہیں کوپی کدھر ہے قلم کدھر ہے کوپی کدھر قلم کدھر پھر سوال تو لکھیں گے نا بےچارے اور اس کے بعد ایسا ہوگا میرے گھر میں تو پتا میری با... چھوٹی بچی کیا کرتی تھی جی وہ واٹس اپ کا نمبر اور سارا ادھک لکھا کر تیار جواب لکھنا ہوتا تھا نا جواب لکھنے کے بعد پھر نمبر ڈھونڈے یہ کرے وہ کرے کچھ بھی سب تیار ہی نہیں ہو فارمیٹ بنا ہوا ہے خالی جباب سینڈ کر دینا ہے بعد ہوگا سینڈ ہی نہیں ہو تو ایک الگ مسئلہ وہ تو نام نام ہے یہ الگ مسئلہ یہ تو ہوتا رہتا ہے ایک دفع تو نکلا تھا اللہ اللہ, اللہ ہمارے گھر نکلا تھا چار ہزار ایک سو روپے اکتالیس روپے کا اللہ تو چلیں ہو سکتا ہے کہ اب آپ تیار ہو گئے سوال نمبر ایک حضرت عیسہ علیہ سلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی سوال پھر نوٹ کر لیجئے مدنی چینل پہ لکھا ہوا بھی آ چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی سوال نمبر دو انسان نے مرد کو دفنانا کس سے سیکھا اللہ انسان نے مرد کو انسان نے مردے کو معذرت کے ساتھ انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا یعنی مرنے والے کو جو دفنایا جاتا ہے وہ انسان نے کس سے سیکھا سوال پھر سن لیجئے انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا نمبر تین سوال نمبر تین نماز نماز جنازہ میں کون سی صف افضل ہے سوال پھر نوٹ کر لیجیے نماز جنازہ میں کون سی صف افضل ہے نماز جنازہ میں کون سی صف افضل ہے یہ تین سوالات آپ کو دیے گئے ہیں جنہوں نے مدنی مذاکرے توجہ کے ساتھ سنے ہوں گے انشاءاللہ اللہ وہ تینوں سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں بہت آسان سوالات تھے یقین مانیے واقعی آسان سوالات تھے اور ہو سکتا ہے کہ کئیوں نے جوابات سینڈ کر ہوں ہو جواب وہ تو آئے کل بھی وہ کل میں نیچے حاضر ہو گیا وہ مدنی مذاکرے میں تو وہ جو سوالات جنرل سوالات جو ہمارے ناظرین بھیجتے ہیں جی جی اس سوالات کی جگہ پہ اس کے جوابات میں نے کہا سوالات تو سوالات نہیں آ رہے جوابات یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو درست ایک ہی میسج میں تینوں کے جوابات ون ٹو تھری ایک دو تین کر کے اور تینوں جوابات درست ہوں گے ایک ہی میسج میں ہوں گے تو آپ کے نام کو قور اندازی میں لیا جائے گا اور قور اندازی میں جو کامیاب ہوں گے ایک ہی کامیاب فرد کا اظہار انتخاب ہوگا ان کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا علی الحبیب اللہ تو کل بھی ہم لاسٹ مومنٹ میں تھا تو میں کہا چلیں ابھی ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ اس کو آپ دیجئے گا تو عرض کرنے کا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور جیسے ٹریفک کے قانون پر بھی آپ غور کر لیجئے بہت ساری جگہیں ہیں کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کمزوری ہیں مثال کے طور پر یہی جیل چورنگی ہم لے لیں ہمارے جو پیدان مدینہ سے جاتے ہیں تو کسی بھی ایک مطلب ایک سڑک جو ہے نا رات کو بند ہو جاتی ہے جی جی تو بند ہو جاتی ہے تو وہ مطلب کوئی اس کا پراپر وے نہیں ہے ون وے وغیرہ کا جی تو ہے اب نہیں ہے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کوئی راستے ایسے بنا دیے جائیں رات کے وقت کوئی سی لائٹیں لگا دی جائیں کوئی سی پٹی کر دی جائے پارٹیشن کر دی جائے تاکہ مطلب جو جمشید روڈ یا میلاد روڈ سے جو مزارکائی سے جو ادھر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہیں یا پھر وہ شہید ملت سے جو اس روڈ پر ٹرن اوور ہوتے ہیں وہ ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں و نظم کام ہو جائے تو جی یہ کوئی ایسا نظام بن جائے اب جی نظام بن جائے اللہ کرے کہ کوئی نظام بنانے والے ایسا سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں اور وہ نظام بن جائے اور تو ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے بنا دینا ہے لیکن جب تک نظام نہیں بنتا تب تک یونیورسٹی روڈ سے آنے والے جو کراچی کے وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے جو اس طرف سے آنے جائیں اب یونیورسٹی روڈ سے آنے والے یا مطلب شہید ملر سے آنے والے یا جمشید روڈ جس کو ہم باوت اسلامی میں میلاد روڈ بھی کہتے ہیں وہاں سے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا لیا سکے نہیں لیا سکتے یہ زم hmm. کر کے گاڑی لے کر آتے ہیں یوں hmm. کر کے گاڑی. اب پتہ ہے کہ ادھر سے یوں آ جائے گا ادھر سے یہ آ جائے گا پھر آپ لڑیں گے بولیں گے تیری غلطی تھی وہ تو ون میں توڑ کرا بولے میں کیا کروں صحیح نہیں ہے پٹی صحیح نہیں بنی ہوئی ہے رکاوٹیں نہیں کڑی کی ہوئی ہے تو اب کسی پر اپنا قصور تھوپنے کے بجائے اگر آپ کا قصور ہے یا نہیں ہے زخمی ہونے کی صورت میں نقصان تو ہوگا نا آپ کا ہوگا یا اس کا ہوگا یا گاڑی کا نقصان ہوگا یہ آپ کی صحت کو نقصان ہوگا تو اس طرح مطلب کہ یہ احتیاطی تدابیر کو بھی اس آپ سمجھ لیجئے انشاءاللہ احتیاطی تدابیر ایک اور ہے جو میں ارض کروں گا لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ توجہ کریں آپ اچھے شہری بن کر جیئیں گڈ سٹیزن بی گڈ سٹیزن اور ہم کوشش کریں آپ کو مدنی چینل کے ذریعے ایک اچھا شہری بنانے کی سچی بات یہ الحمد ہماری نیت ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ملک, ملک کی تعمیر اور اس ملک کی ترقی میں بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک ایسا ماڈل دیں تاکہ وہ دنیا میں رہنے والا مسلمان کسی ملک میں بھی ہے اتنے اچھے و خوبصورت اور خوبصورت مینرز اور طریقہ کار سے وہ جیے کہ اسے دیکھ کر غیر مسلم کلیمہ پر کر مسلمان ہو جائے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ یار یہ مسلمان ہے یہ اسلام ہے اور ہیں ہمارے ہمارے پاس ایسی تعلیمات ہنڈریڈ پرسینٹ موجود ہیں بس تربیت کی کمی ہے تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ ایسی تربیت دیں دینی اداروں میں بھی چاہیے کہ اچھی سچی تربیت دیں گھروں میں چاہیے کہ اچھی سچی تربیت دیں تربیت دینے کا رکھیں ان کو الٹا دے کر قانون توڑنے پر مجبور نہ کریں ارے آ جانا آ جانا یہاں سے نکل جانا یہ کر لینا ایسا نہ کریں ورنہ کسی بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کیا کہتے ہیں کلام کلام کی طرف جی چلیں, جی کلام چلیں. چلیں کلام کی طرف چلیں جی ناطے رسول میرا صبح سبحان اللہ اللہ چل جل جلالو جل جلالو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی محمود بھائی یہ تھا مطلب کیسا پڑھنا میرے سے پوچھو میں یہ نیت کر کے رہا تھا کہ جو آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ اچھا کر ہی ہوں نیت کر کے سوچ کر رہے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے عمران کوئی سنا دیں ایسا مدینے کی یاد والا رضا خان صاحب کا کوئی کلام یاد آتا یا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کوئی کلام یاد آتا ہوں اور وہ سنا دیں نا وہ کیا کہتے ہیں مصطفی رضا خان صاحب کا بڑا پیارا کلام ہے وہ मदینی, گلی, نہیں کو دو پارا کروں میں ابھی کروں تو آتا ہے نا ہم کو ابھی نہاری صاحب کو پسند ہے بہت پسند ہے کاری ماشاء اللہ آپ کی مرضی ہے جس طرح پڑے بزرگوں کا کلام ہے انشاءاللہ اچھا ہی لگے گا محمد خدا حب سوتار کرو حبیب باز کلام وہ ہوتے ہیں اگر آپ ان کی نوعیت کو سمجھیں گے نا تو ان کلام میں تمنائیں بہت ہوتی ہیں بعض ایسے کلام ہیں جن میں جو لکھنے والے نے نویت اپنے تمناؤں کا اس میں بہت اظہار کیا ہے تو یہ بھی جو کلام ہے نا یہ اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنہ جن کا تخلص نوری تھا انہوں نے لکھا اور اس میں بہت پیاری پیاری تمنا ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان تم... یہ اس طرح کی تمنا آپ کے اور میرے سینے میں بھی ہوں تو ایک بزرگ کا لکھا ہوا ان کی کلم کا لکھا ہوا کلام ہے ان کی تمنا ہو سکتا ہے ان کی تمناؤں کے دامن میں چپ کر ہم اپنی اپنے ہی جذبات کو ان تمناؤں کے سانچے میں ڈھال کر بار رسالت میں حاضر کریں ان کے صدقے میں ہماری تمنا پوری ہو جائے آمین تصور کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا تصور باندھنے کی کوشش کیا کریں اور تمنا کا ادب بھی ملے گا تمنا, تمنا, تمنا مين مين نازم نازم کرنی کیسے ہے اور جذبات اور احساسات کیسے ہوتے ہیں شریعت اور عشق و محبت کے اس پورے سانچے میں ڈھل کر تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا دعا, دعا بھی ہے ناد کے قاری صاحب نے بھی دیکھیں قاری صاحب ہیں آج موڈ میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کر دوں تو کیفیت یہ ہوگی کہ اس ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوگا اور ایک ٹکڑے پر محمد کا نام لکھا ہوگا کتنی پیاری تباہ یعنی yani میرا دل گویا کہ میرا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی جگہ یہاں کسی اور کی جگہ ہے ہی نہیں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم تو یہ یہ دل کی یہ کیفیت جو ہے نا یہ لاتی ہے یہ تمنا بھی کہ حبیب خدا کا نظر یہ دل کی کیفیت بنتی ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی کامل محبت ہوتی ہے اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے میٹے میٹے اسلام بھائیو میڈیا کے دور میں اس بے پردگی کے دور میں اس پور فتن دور میں اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اچھی اور برے کی تمیز پیدا کیجیے کہ اچھے کی تمیز یہ ہے اچھا ہے یہ کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے اور تمنا پھر یہ ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں ان کا دیدار کروں اور جس چیز کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول اجازت دی ہے اس کو دیکھوں اور جس چیز کے دیکھنے سے منع کیا ہے میں اسے رک جاؤں اپنی آنکھوں کو پاک صاف رکھوں یہی نیکی ہے یہ پرہیزگاری ہے یہ تقویٰ ہے یہ اسلام اور دین کا صحیح راستہ ہے کہ اپنے دل کو اپنی آنکھوں کو اپنے وجود کو گناہوں سے بچا کر رکھے بے پردگی جو کرتی ہیں ان کو بھی یہاں شرم و حیا کا درس لینا چاہیے جو بد نگاہیاں کرتے ہیں بے پردگی کرتے ہیں اور اجنبی عورتوں کو بے پردہ دیکھتے ہیں اور اپنی مطلب اپنی آنکھوں کو خراب کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں اور گناہ کرتے بھی ہیں گناہ کرواتے بھی ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکا میں سچی توبہ کرنی چاہیے ان کو رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کے حضور نیکی اور پرہیزگاری کی دعا کرنی چاہیے تو یہ جو تمنا ہیں جو تمنا کا اس و اظہار ہو رہا ہے اللہ کرے کہ یہ تمناؤں کا فیضان ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور کیفیت ہمیں بھی نصیب ہوں ماشاء اللہ سنت کی بھی زیارت ہم کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے امیر سنت بھی مذاکرے کی تیاری کر رہے ہیں مستفا رضا خان علیہ رحمت اور کا بابا کلام جاری ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں چلائیے خدا اکبر ہو تو اکبر محمد خدا ہے ٹی وی یہ کچھ ہمیں آپ فرمائیں گے یہ کیا ہو رہا تھا ابھی ابھی آپ تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ شاید کچھ سیکھنے کو مل جائے گا پھر مسکراتے مسکراتے اب پھر مکتب میں تشریف لے آئے بات وقت اندر کی باتیں ہوتی ہیں ناظرین کو اندر کی باتوں میں دلچسپی بہت ہوتی ہے بتانے جیسا ہے تو بتا دیں آگے بڑھتے ہیں مجھے پانی پینا تھا اور بوتل نظر نہیں آ رہی تھی مجھے آواز نہیں پہنچ رہی مجھے پانی پینا تھا لبھائی جی آپ کو پانی پینا تھا جی مجھے پانی پینا تھا بوتل نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ اس بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا میں تو لے آئی بوتل اب یہ کیا بتاؤں گا نہیں مجھے جو اس میں اسلامی بھائی کو میں نے جو اس پر غور کیا میں وہ عرض کر دیتا ہوں مجھے ایسا لگا کہ آپ کو کوئی چیز کی تلاش ہے اور جس چیز کی تلاش تھی وہ مل نہیں رہی تھی عموماً نہ ملنے پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے چہرے پر ایک جذباتی اور غم اور غصے کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے اور آپ جب اور پھر جس طرح آپ سمجھا دے رہے تھے پھر جب آپ کمرے میں واپس لوٹے تو مجھے ایسا لگا کہ جو چیز چاہیے تھی وہ آپ کو ملی نہیں ہے لیکن چہرے پر آپ کی مسکراہٹ تھی میں آ کے اس کا درس اگر مدری چینل پر بیان ہو جائے کیا شان ہے آپ کی آپ بھی بڑا ڈھونڈ لیتے ہیں لڑا لڑی ہو بولا بولیے اور چکم چاک سے اپنی بیشتی کروانی ہے اور دوسروں کو کرنا ہے اور دل آزاریاں کرنی ہے آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوا خود اٹالے آدمی ہوتا تھا میں تو ٹا لے گیا تھا ٹھیک ہی بتل کیا کروں تو وہ کئی اور پہنچ گئی تھی اگر یہ انداز ہمارے گھروں میں آ جائے نا اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایسا ہمارا ہماری ہوتی ہے باپ روپ اللہ خیر نہیں ہوتی جس کا جس کا وہ کام ہوتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی اس پر مجھے حجی مشتاق کا واقعہ جاتا یار حالی مشتاق رحمت اللہ تاحی نے مجھے ایک سے زیادہ بار بتایا تھا یہ دراصل وہ آفیسر دی ہے. مولانا بھی تھے آفیسر بھی تھے مجھے پڑھے لکھے آدمی تھے دنیا میں اتبار سے بھی تو جب قفل مدینہ کی تحریک چلی زبان فضول گوئی سے بچنا اور اس سے مدنی ماحول کا رنگ چڑھا آدمی پر تو بولا قفل مدینہ سے مجھے یہ فائدہ تو ہوا ہے کہ پہلے کیا میں آفس میں جاتا تھا تو یہ فائل کا ہے وہ پیپر ویٹ کا ہے فلا پیپر کا ہے وہ میں نوکٹروں پر اپنا روف جھاڑتا تھا اب اللہ کا کرم ہے کہ یہ قلعے مدینہ کے بارے ہے میں خود یہ درازے وغیرہ کھول کے اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھ لیتا ہوں بھولتا نہیں ہوں تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح ملازموں پر بھی ایک دل میں احترام پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا آفیسر اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کام کرتا ہے دوسروں کو جانا جان نے اوڈر ہی نہیں جھاڑتا لیکن یہ کہ آج کل شوہر بیوی بی پر اڈر جھاڑتا ہے بلکہ مصیبت یہ کہ اولاد ماں پر بلکہ بعض باپ پر اڈر جھاڑتی ہے جوان اولاد جو ہوتی ہے نا امی کہا رکھ دیا ابو آپ کو بولا تھا کہ وہ میری کتاب یہاں رکھا ہے اول تو آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے اٹھائی تو ابو کہاں رکھ دی کہاں جاؤں کدھر ڈھونڈوں تو یہ اس طرح کی مزماریوں سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے عمل نامے میں بھی اس طرح کی فضولیات بعضوق دل آزاریوں بھرے معاملات بھی درج ہو جاتے ہیں اور وہ بہت پہلے سے میں نے سنا تھا گجراتی کی کہاوت ہنسے تینو گھر وسے بلکہ پڑھا تھا میں نے ہنسے تینو گھر وسے یعنی جو ہستا اس کا گھر بستا ہے تو پھر میں نے اس پر خود گیری لگائی دی رڈے تینو گھر پڑے رڈے منے روئے پڑے منے گرے ایسے معاملہ پہ جو رونا تو نہ آواز تو, تو ہونا مشکل ہے کہ سب کے دلوں میں سر محبت پیدا ہو انصیت پیدا ہو جزاک اللہ کیا بات ہے جزاک اللہ آپ نے تو پورا مدنی گلدستہ بنا لیا نہیں یہ کہ نرمی حدیث سے میں ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس سے جس شئے سے, سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بد بنا دیتی ہے اللہ کرے کہ ہم نرمی والے بن جائیں تو ہمارا گھروں کا معاملہ جو ہے نا وہ گرم گرما گرم رہتا ہے تو وہ نرمہ نرم ہو جائے گا اور ہر طرف سکون سکون اور راحتیں ہوں گی ماشاء اللہ اور گھر امن کا گیوارا بنے گا غصے کی وجہ سے بے جات چڑچڑاپن کی وجہ سے خاما خا کی بات بات پر جھاڑ جھپٹ کی وجہ سے ماحول عام طور پہ گھروں کا خراب ہوتا دوائی جگہ پر بعدو کا پر دے دے ہو گھروں کا ماحول مدنی ماحول بنا دے باپا دوائیاں اپنی جگہ پر بازو بنا دے پانی کا گلاس بعدوں کا اپنی جگہ پر نہیں ہوتا یا فریچ کھولو میں کہ دوائیاں بعدوں کا اپنی جگہ, اپنی جگہ آواز آ رہی ہے باپا میری آواز پہنچی باپا بعدوں کا دبائی اپنی جگہ پر نہیں ہوتی پانی کا گلاس اپنی جگہ پر نہیں ہوتا فریج کھولو تو اس میں پانی کی بوتل اوون بھرے ہوئے نہیں ہوتے کولر کی طرف جاؤ تو اس میں پانی بھرا ہوا نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں اپنی جگہ دسترکان ڈھونڈو تو وہ اپنی جگہ نہیں ہے پلیٹ نکالو تو وہ دھلی بھی نہیں ہوتی تو ایسے مواقع پر گھر میں جو ہے نا وہ بھی مغز ماریاں ہو جاتی ہیں کہ یار مطلب کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے ماچس نہیں ملتی تو مجھے کنگھی نہیں ملتی تو تیل نہیں ملتا تو یوں لڑا لڑی مارا ماری ہوتی ہے اپنی چیز کھوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی چیز سنبھالنے کا کوئی چونکہ ذہن نہیں ہوتا تو اس میں لڑتے ہیں گھر کے اندر اور وہ سامنے سے پھر فائرنگ ہوتی ہے تمہاری چیز تم سنبھالو میں کیا کروں گھر کا ملازم ہوں البتہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کا یہ ذہن بنا دیا جائے کہ جو چیز جہاں سے اٹھائی وہیں رکھ دے بالکل اس جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھنا بھی ایک وہ لڑائی کی جڑ ہے اس سے آدمی کو واقعی پریشانی ہوتی ہے اب جلدی اور اپنی ضرورت کی چیز نہ ملے اور اس نے یہاں رکھی دی اور کسی نے اٹھا کر کہیں وہاں ڈال دی تو وہ جھگڑے کے کا انداز پیدا ہو جاتے ہیں صبر کرنا چاہیے لیکن سب کو چاہیے کہ وہ اپنی جہاں سے جو چیز اٹھائی وہ وہیں رکھے خواہ اپنی ہو یا دوسری اپنی چیز اپنی چیزیں دو ادھر رکھیں گے نا تو خود اپنے آپ کو پریشانی ہوگی کہ وہ ہفسا بھی کمزور ہضما بھی کمزور تولیا کے ساتھ پاپا بڑے تولیا کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوتی ہے تولیا عموماً بیسن کے پاس لٹکایا ہوا ہوتا ہے اب آئے کا ہاتھ دھویا تولیا سے ہاتھ پہنچنا ہے اس سے تولیا اٹھانا ہے تولیا اٹھا کر ہاتھ پہنچتے پہنچتے اس سے آگے نکل جانا ہے اور آگے جا کر تولیا اس سے کسی صوفے پہ رکھ دینا ہے لیکن دروازے پہ رکھ دینا ہے دوبارہ جا کر اب دوسرا آئے گا تولیا کدھر ہے تو پتا چل رہا الماری دنیا یاد ہو کے لئے تو دو, دو گھنٹے کا اندر ایک گھر کے اندر تین تولیے گشت فرما رہے ہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر نہ رکھنے کی وجہ سے اور خود اپنی ہی ذات میں غیر منظم ہونے کی شاید دلیل ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ پاپا بہت بہت شکریہ ان شاء اللہ ابھی امیر سنت ان شاء اللہ نیتوں کے بعد مدنی مذاکرے کی طرف منچ پر مدنی مذاکرات ہم سوال جواب تو زبردست مدنی گلدستہ گھروں میں امن و محبت پیدا کرنے کے حوالے سے بڑا پیارا مدنی گلدستہ میرے سنت کی ایک ادا سے ہمیں ملا رب کریم ہمارے حال ازار پر رحم فرمائے آ, کلام ایک آخر شہر بہت اچھا ہے شارے اچھے ہیں آخری شیر اگر مل جائے نا تو یہ تکو پانی پیا جا رہا مل گیا پانی پانی, پانی پینے میں بھی دیر ہو گئی <laughs> میں لگا دیا نا یہ ای بھی تھوڑا سبر والوں کم دیا پتہ نہیں آواز جاری نہیں جا رہی میری اکڑ سبر وار کم دی ہو کہیں پانی گوتی گیا گاڑی میں لگایا مجھے پتا ہو سکتا ہے پانی پینا تھا نا میں نے باتوں میں لگا دیا لبا ہاں پانی مل گیا شکر اللہ کا تم سے باتیں کرو گھر کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے یار حبیب اللہ تعالی علی محمد, محمد d اللہ. اللہ کرے کہ ہم سب کو مدینے کی بعد اب حاضری نصیب آمین ہو جائے اور بس ایسا ہونا روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ, پہ پہنچو روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ, پہ پہنچو اس وقت تو مجھے جلوہ محبوب دکھا دے جمیر الیہ سنت کی زبان سے بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر سنا اور آپ نے یہ جو کلام پڑھا یہ کلام سمجھے گا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ اس میں یاد ہے جب بڑے اجتماع میں دعا ہوتی تھی اس وقت یہ دعا میں جب یہ اٹھاتے تھے ارے یہ ہلا دیتے تھے مشتاق مشتاق اللہ تعالیٰ کی تربت پر کرورہ کرورحمت عطا فرمائیں کرور رحمت عطا فرمائے, فرمائے مدنی چلے ماشاء اللہ جی, جی احتیاطی تدبیر فرما احتیاطی تدبیر بھی چلے احتیاطی تدبیر پہ لے, لے لیتے احتیاطی جی جی تدبیر آج جو احتیاطی تدبیر عرض کرنے جا رہا ہوں یہ سمجھے کہ تقریباً یہ چشمہ استعمال کرنے والوں کے لیے میرے لیے میں بھی میں بھی چشمہ پہنتا ہوں مگر یہ کہ قریب کی نظر تھوڑی کمزور ہے پتا اتنی زیادہ بھی نہیں ہے لیکن نظر کمزور ہے تو بعض اوقات چشمے کی ضرورت مجھے بھی پڑتی ہے, ہے تو اب اس میں یہ احتیاطی تدبیر جو چشمہ پہنتے ہیں ان کے لیے ارض کروں گا کہ چشمہ کوشش کریں اوپر کے جیب میں رکھے یہ جو سائڈ کے جیب میں جو چشمہ آپ رکھتے ہیں نا تو بسا اوقات آپ ہی کا چشمہ آپ ہی کے نیچے دب کر آپ ہی پر نثار ہو جاتا ہے ہاں تو یہ ات چشمہ سائیڈ کے جیب میں رکھنے کے بجائے اوپر کے جیب میں رکھنے کو اہمیت دینی چاہیے دوسرا یہ تھا کہ چشمہ کا یہ اپنے کور استعمال کیا کریں چشمہ کور استعمال کریں یا پھر چشمہ اس طرح استعمال کریں کہ اس پر نشانات نہ ہو کیونکہ چشمہ کھلا رکھ کر بے دردی کے جیسے یہ چشمہ ہے یہ میں نے یوں رکھا ہے ٹھیک ہے نا اب بازوں کا چشمے نا یوں پڑے ہوتے ہیں شیشے کے بولتے چشمے یوں پڑے ہوئے ہوں گے تو اس کا جو گلاس ہے جو شیشہ ہے یہ پلاسٹک جو بھی ہے اس پر اسکریچ پڑ جائیں گے پھر دیکھنے میں آپ کو پرابلم ہوں گی دوسرا سر نماز پڑھتے وقت اسلامی بھائی چشمہ جو ہے نا وہ اپنے آگے رکھتے ہیں جب آگے رکھتے ہیں نا تو ہٹاتے نہیں ہیں اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات چشمہ کسی نمازی کے پیاؤں کے نیچے آ کر وہ وہی اس کے قدموں میں نسار ہو گیا تو اب وہ پھر چکھنا چلانا ہوگا اسے جان بوجھ کر پاؤں تو رکھا نہیں ہوگا چشمے پر جی جی تو چشمہ کا استعمال یا چشمہ رکھنے کے کچھ ضابطے اور طریقے رکھیں جب آپ سوئیں اور چشمہ اتار کر اگر آپ زیادہ آپ کے نمبر ہیں تو چشمہ اتار کر اپنے قریب رکھیں تاکہ اٹھتے ہی اگر آپ کو ضرورت ہو یا رات کے کسی پہر میں اگر آپ کو کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے اور چشمہ نہیں ہوگا تا کوئی ہو ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی تو چشمہ آپ کے آسانی سے ہاتھ میں آ جائے اس میں یہی مشورہ دوں گا کہ یا تو لیمپ ساتھ ہو بجلی کا کوئی روشنی کا انتظام ہو یا پھر ٹارچ لائٹ امیر السنت کیا کرتے ہیں امیر سنت جب بھی آرام فرماتے ہیں تو یہ میں زمانے سے امیر ال کے معمول دیکھ رہا ہوں کہ امیر سنت جب بھی آرام فرماتے ہیں تو ایک ٹارچ لائٹ اپنے بستر کے پاس لازمی طور پر رکھتے ہیں سبحان یہ جس جب سوتے ہیں تو ہم لائٹیں وغیرہ بند کر کے اندھیرا کر کے سوتے ہیں نارملی سونے کا یہی انداز ہوتا ہے تو رات کی کسی بھی وقت کوئی ایسی چیز ہو کچھ دیکھنا ہو اٹھنے کے بعد تو بٹن تو زیادہ دور ہوتا ہے تو وہاں تک جاتے وہاں جاتے, جاتے, جاتے, جاتے چوٹ لگ سکتی ہے لگ سکتا ہے پھر بعض اوقات آدمی تھوڑی سی وہ اندھیرے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اندھیرے میں چلنے میں بعض اوقات نیچے کوئی سی چیز آ گئی اور آپ ڈر گئے ڈر کر گر گئے تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے تو روشنی ہے تو اس کا انتظام ہونا چاہیے تو ٹورچ لائٹ اپنے قریب رکھ کر سوئیں یا مطلب کہ آپ کو موبائل فون تھوڑا سا دور ہی رکھنا چاہیے لیکن موبائل فون میں بھی ٹارچ لائٹ کی سہولت ہوتی ہے لیکن موبائل فون قدرے دور ہونا چاہیے یہی میڈیکلی طور پر بھی بہتر ہے صلو صلو صلو اللہ علیہ سلو الحبیب مدنی چینل کے ناظرین محمد. ہم عرب عرب عرب آپ کو محتقفین کے جذبات اور تاثرات آ, بتاتے ہیں ان کی نیتیں بازوں کا بیان کی جاتی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہمارے پورے ماں کا آ, کے لیے جو اسلامی بھائی آئے ہیں یا کتنے بھی دنوں کے لیے آئے ہیں ان میں سے بازوں کی کیفیت ہوتی ہیں جذبات ہوتے ہیں نیتیں ہوتی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں گ it be one پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں پہ الحمد بہت سکون ہو کل بھی سکون ہے جو سوال و جواب کا سلسلہ یہ تو مجھے بہت اچھا الحمد للہ میں خود ایجوکیشن سے وابستہ ہوں الحمد یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی دیکھانے شروع کے بیان ہوتے ہیں دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں جس میں ہمیں دنیا کے حوالے سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ہم دنیا میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کی کوئی بات ہمیں بری لگتی ہے تو ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں لڑنے لگتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری فیصلہ کی جاتی اگر آپ کو غصہ آ جائے تو شریعت آپ کو کیا کہہ کی رہی ہے اپنے نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اس کا بیان کے ہی میں نے بس فوراً سے دیکھ تیار کیا سب کچھ کیا حالانکہ اتنے تک کے جو اتقاف والا فام ہے نا وہ بھی پورا نہیں کرا وہ بھی کسی طرح سے یہاں پہ فل کرایا ہے. تو بھائی کی یاد آئی تھی کہ وہاں پہ اتنا کچھ ملتا ہے کھانے کو جو یہاں پہ نہیں تو ایسا کچھ فیل بھی نہیں ہوتا ذرا سا یہاں پہ آنے فور بعد ایسا ماحول ہو جاتا ہے اور جیسے میں وہاں سے آیا تھا تو میری طبیعت کافی خراب تھی تو گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ مت جائیں آپ کی طبیعت خراب ہے یہ وہ میں نے کہا اگر میں یہاں پہ روکا تو کافی طبیعت خراب رہے گی تو ڈیفینے جب میں یہاں پہ آیا تو لائک میرا آتے یہاں پہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کوئی گھبراہٹ کیا یہ وہ لائک میں دو تین دن سے سویا ہوا نہیں تھا تو یہاں پہ آ مجھے اتنی اسکون کی نیند بھی آئی ہے اور ماشاء بہت اچھا فیل ہوا ہے جیسے جیسے لائف چل رہی ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ جی نے یہ تھا نے یہ تھا تو خود ہی میں آ جاتا ہے تو اس کام سے بندہ خود ہی جاتا ہے مدنی مذاکروں سے یہ فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ پھر پہلے کاش کی خبر کون ہوتی ہے کون پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ پڑھاؤں جو پپا جدید ان کے علاوہ سندن مذاکرات تھے تو پھروں کچھ مدنی فل ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے بہت چیزیں معلومات ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایک سوال کا میں نے جواب بھی دیا تھا حضرت نے مجھے جوڑا بھی عنایت کیا میں تو یہی کہوں گا تمام اسلامی بھائیوں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدنی مذاکرے بیٹھ کر کم از اس کم اسلامی سوالات کے جوابات معلوم ہو جاتے ہیں اس سے میں اٹلی کے شہر سے ایک ماہ کے احتکاب کے لیے حاضر ہوا الحمدللہ للہ ادھر آگے تو سارے دنیا کی جتنی معاملات سارے بھول جاتا ہے انسان الحمد للہ سے لگتا ہے مدینہ سے, سے رہے اور, اور الحمدللہ وہ پا رہے ہیں من نام محمد مسافاری کراچی بابل مدینہ کراچی نشتے اچھا منی پہلا مارک میں بابل مدینہ کراچی میں اطلاق ہے اور سجے منی پیروں مرشد باپ سطح اتنا مدین مذاکر ہے بہار ہاں ماشاء اللہ ارتما علم دین اور میں انچی سوال جواب جو باریکی باریکی سوال جواب ہے جو ہمارا نیا اما سوال جواب میرا مسئلہ پتہ چلی اور دیکھئے آج اس دینا دے ہم سکری جو ہمیں موقع ملتا ہے وضو طریقہ غسلے طریقہ اور جو نماز ہے اچھی شرحی مسئلے ہیں امنا مسئلہ کسان سنی باریک باریکی جو مسئلے ہیں نا امنا شنی تو منارا پتا چلتا اچھا میرے سنت میں دو بار زیادہ ہونا مرشید तो زیادہ کم بات تو نہیں نئی سنت پر عمل کا جذبہ حاصل ہوتا ہے رسول آ جائیے آپ بھی باپا یہاں آپ نے ایک اسلامی بھائی کا بیان سنا ہوگا بریشیا اٹلی میں میری نیت کی تھی کہ کبھی اگرفاق ہوا یورپ جانے کا اٹلی یورپ میں کا ایک ملک ہے اور ماشاءاللہ مطلب آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ آپ پاکستانی کسی شہر میں چلے گئے اتنا بڑا اجتماعی آپ کو دیں گے اتنا بڑا اجتماع ہو سکتا ہے وہاں پر ہاں آپ کو پاکستان یاد آ سکتا ہے تو یہاں بریشیا ایک شہر ہے اس اٹلی کا یہاں پر ماشاءاللہ میری حاضری ہوئی ہے دعوت اسلامی کا اچھا مدنی ماحول بنا ہوا ہے بالخصوص اس علاقے کا ایک ہے کہ یہاں اسلامی بہنوں کا مدنی کام یہ بھی اچھا اپنی مثال آپ ہے یعنی اچھی تنظیمی ذہن رکھنے والی اور مدنی کام کرنے والی اسلامی بہنیں بریشیا جیسے علاقے میں آپ کو مطلب کہ ان کی کارکردگی مل سکتی ہے تو یہ ماشاءاللہ اللہ وہی بریشیا یہ نام لیا اور میرے ذہن میں وہاں کے ذمہ داران آ اور اچھا اس, اچھا اسلام بھائیوں نے وہاں مدنی کا اچھا مدنی ماحول بنایا ہوا ماشا ہے ماشا اٹلی کا یہ شہر ہے ہمارا اجتماع عموماً دو دوسرے شہر میں ہوتا ہے بولونیا میں اور کیونکہ جگہ ایک شہر ہے جس میں بہت بڑی جگہ ہے بولونیا میں تو الحمد للہ ابھی مدنی مرکز کی جگہ بھی لے لی ہے دعوت اسلامی نے بہت اچھی جگہ لی ہے بہت اچھی جگہ لیے کارنر کی جگہ لیے اور آگے جا کے اگر پرمیشنیں مل تو میں ویسے تمام رسول سے یہ مدنی آشیقانتیجہ کروں گا جو اب تک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کی طرف نہیں آئے ابھی آپ دیکھیے کہ وہ ایک اسلامی بھائی کہ میں دو دن سے میں تھکا آ رہا تھا لیکن مجھے یار نیند بہت اچھی آ گئی ہے عموماً بہادو کا یہ تاثرات ہوتے ہیں کہ یار پتا نہیں کھانا کیسا ملے گا پینا کیسا ملے گا سونے کا ٹائم ملے گا نہیں ملے گا آپ نے اس کی مناظر میں دیکھے ہوں گے کہ تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے تو مدری مذاکرے بھی اسلامی بھائی دیکھو سن رہے ہیں نمازیں بھی ہو رہی ہیں دعائیں بھی ہو رہی ہیں اسلامی بھائی کھانا بھی کھا رہے ہیں تو آرام بھی ہو رہا ہے مدینہ مدینہ ہو رہا ہے آپ ہیں کہاں آ جائیے نا عربی مدی مدین فیطان مدینہ میں اور آ کر لوٹی فیطان مدینہ میں ماہ رمضان کی بہاریں ماہ رمضان کی برکات رحمت کی آخری راتیں آج باپا آج نوی شب ہے نا کل دسویں شب ہے کل کل آخری رات ہے اشاء رحمت کی اب دو راتیں رہ گئی ہیں تو آپ بھی آ وقت کم رہ گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. آج بھی تین سوالات آپ کو دیے جا چکے ہیں ابتداء نہیں ان تین سوالات کے جوابات آپ نے امید ہے کہ سینڈ کر دیے ہوں گے ہمیں بھیج دیے ہوں گے سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد.